شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام اچھا جی میرے محترام اب سورت کیا آ گئی جی غاشیا آ سمجھے جی ادھر تو تفصیلی طور پہ میں نے عرض کیا نا تخلیف ہے اچھا جی صورت غاشیا کا اعلیٰ سے رابطہ تذہید کے بعد تخویف ہے صورتِ اشیا کے اندر حلع کا حدیث الغاشیہ کیا ہے تخویف ہے ڈراو ہے پہلے انجام فریقین اجمالاً صاف تفصیل ہے خلاصہ انجام فریقین حکم تبلیغ و تسلی خاتم المبیاں حل عطا کا حدیث الغاشیہ تحویل یوم قیامت اور یہ استفام تشوی کی ہے شوق دلایا گیا کیا آئیہ ہے تیرے پاس بات ڈھانپنے والی تھی اور ڈھانپنے والی کا ہے جی بس قیامت ہے نا آ, اپنی ہال ناک کی سے ڈھانپ دے گی تمہیں کیا آئیہ ہے تیرے پاس بات ڈھانپنے والی تھی وہ جو ہوں یا انجام انجان مجرمین انجام مجرمی بہت سے منہ اس دن ذلیل ہوں گے خواہش ان کے نیچر کو بیان اوصاف ان منہوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں نمبر ایک بہت سے منہ اس دن ذلیل ہوں گے نمبر ایک عام مصیبت جھیلنے والے نمبر دو ناصبہ تون تھکے مادے نمبر تین تسلا نارن حامیہ نمبر کتنی جی چار داخل ہوں گے آتش سوزاں کے اندر نارن حامیہ کا معنی کیا کرو گے آتش سوزاں اس قسم کے لفظ یاد کر لیے کرو گے اچھے لفظ ہوتے ہیں نمبر چار داخل ہوں گے آتش سوزاں کے اندر تس کا من عین عنیہ ان نمبر کتنی جی پانچ یہ بیان مشروب ہے پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جو کھولنے والا ہوگا جوش مارنے والا لام یہ بیان کس کا ہے متوم کا تام کا نہ ہوگا واسطے ان کے کھانا اللہ من ذری مگر خاردار دار جھاڑ کا منع لکھو جی خاردار جھاڑ خاردار کا منع کیا کانٹوں والی خار دھاڑ بھائی آپ جنگلوں کے اندر چلے جائیں جنگلوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو خاردار جھاڑ کہتے ہیں ابھی سرے سر کی کنڈیری کیا ہو سندھی ہاں اوہی کنڈیری سمجھے جی ایسے ایسے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں کانٹے ہوتے ہیں سمجھے اوہا کنڈیری تھی اچھا جی. نہیں ہوتا واسطے ان کے کھانا مگر نہ ہوگا ان کا کھانا مگر خار دار جھاڑ سے نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ دفع کرے گا کس کو بھوک کو بجو ہوں یوم زندہ ماں انجام متقین بہت سے مو اس دن بارونا رونق ہوں گے یہ واسط نمبر ایک لکھو بیان اوساف اور وسط نمبر ایک بار لسا یہ راضیہ نمبر دو لکھو اپنے نیک کاموں کے بدولت خوش ہوں گے اپنے نیک کاموں اپنی کمئی لکھ لو اپنی کمئی کی بدولت خوش ہوں گے یہ نمبر دو ہے جی صفات انمو ہوں گی فی جنت عالیہ نمبر تین بحشت کے اندر ہوں گے یہ تین اوصاف ہیں جی متقین کے منہ کے جب بحشت کا ذکر آیا کہ جنتین تو آگے اوصاف صاف بحشت کیا ہیں جی آگے اوصاف صاف جنت لکھو جی اوصاف صاف جنت میں پہلی بس کیا ہے تم بتاؤ آلیہ آلیہ آلیہ پہلی کہ کیوں بحشت بلند ہوگی لا تسمو موقیہ لا گیا صفت نمبر دو نہ سنے گا تو بحشت کے اندر شور و غل فی ہا ن جاریہ صفت نمبر کتنی جی تین اس بحشت کے اندر چشمے ہوں گے جاری فی سرور سر نمبر چار اس بحشت کے اندر تخت ہوں گے بلند کیے ہوئے واقبہ یہ نمبر کتنی جی پانچ گلاس ہوں گے کپ ہوں گے آب خورے جو ہی مانا کرتے رہو گلاس ہوں گے موضوع ترتیب سے رکھے ہوئے سامنے وہ نمار کو یہ کیا ہے جی کتنا نمبر آ جی یہ چھ چالی اور گاؤ تکیے ہوں گے صف بنائے ہوئے گاؤ تکیو صف بستہ ہو گے وہ ذرا بھی مفسوسا اور کالینے ہوگی کیا بچھی ہوئی نیچے کالینے کتنا ہو گیا جی یہ بہشت بریں کے اوصاف ہیں افلا جن ظلم یہ شواہد ہیں جی شواہد شواہد کھلو جی شواہد برائے امور اربا شواہد برائے امور اربا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 تو اونٹ شاہد کس کے لیے بنا جی اے سور برپوا کے لیے کیا پس نہیں دیکھتے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کیے گئے ہیں ویلف سماعے کی فروفیہ اور طرف آسمان کے کیسے بلند کیا گیا ہے یہ دوسرے کے لیے شاہد ہوگا کس کے لیے جی اقوابم مہوا بھئی آسمان کے اندر ستارے آپ نے دیکھے ترتیب پہ تھا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 چھ فوتے حد طرف زمین کے کیسے بچھائی کی ہے یہ شاہد کس کا ہے ذرا بھی ہو مخصوص زمین او ایسی قالین ہے ساری دنیا کی تو آپ یہ قالینوں کو زمین سے تشریح دی گئی اچھا جی مولانا اپنا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی کی طرف ایک معنی منصوب ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں یہ معنی صحیح ہے لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں حضرت مولانا حسین احمد سے مجنی رحمۃ اللہ علیہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے درس تھے وہ فرماتے ہیں میرے دوست تھے اور انہوں نے کوئی کتاب نہیں تصنیف کی مولانا عبید اللہ سندھی کی کوئی ایک کتابی تصنیف نہیں وہ تو انگریزوں کے ساتھ جنگ میں رہے غیر ممالک کے اندر رہے پریشان رہے وہ تصنیف کا ان کو کوئی موقع نہیں ملا صرف ذاتی ڈائری ان کی ہے بس وہ بھی مولانا مدنی نے وہ ذاتی ڈائری نقل کر دی ہے حالات ہیں بہت کہ گھر سے میں آیا جام پور جام پور سے آیا اپنا ड़्यू ہماری ہماری بستی ہماری بستی کے ساتھ بھی پڑھے اس کے بعد بھر چونڈی شریف ہے سمجھے وہاں حضرت رحمت اللہ کی نظر ہے پھر انہوں نے جو بند بھیج دیا ان کو کوئی ان کی تصنیف کتاب نہیں اگر لوگ کہیں نا یہ مولانا سندھی کی تفسیر ہے یا تصنیف ہے قطن نہ ماننا مولانا حسین السمدنی نے رد کر دیا ہے آج کا لوگ ہیں بل کے قسم گئے ان کی طرح منسوب کرتے ہیں کتابیں کیا سمجھ باہ وہ بزرگ تھے دل کا امت ان کا خلط اللہ کے حوالے ہیں تو ایک تفسیر ہے یہ اچھی ہے ان کی طرح منسوب ہے کہ آپ اثنی دیکھ کے طرف اونٹوں کے کیسے پیدا کیے گئے ہیں بھائی اونٹ ہرج کا شائع نہیں کتنا بوجھ ڈالتے ہو اونٹ کے اوپر اور پھر دو دو تین تین دن پانی بھی نہیں پیتا تو اونٹ ایسا جانور ہے کہ حرج کا شائع تم دین کا کام کرو تو ہر جک بنو کس کی طرح اونٹ کی طرح ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہے نا ویلا سمائے پیار ہر جک اونٹ کی طرح بنو لیکن کے ہمت کس کی طرح بنو آسمان کی طرح تمہاری ہمت کتنی بلند ہو آسمان کی طرف آلی ہمت بنو سمجھے جی ہاں سے جیوال اور تمہارے اندر استقامت کس کی طرح ہے جیسے پہاڑوں میں استقامت ہے پہاڑ کی طرح مضبوط بن جاؤ اپنے موقع پہ عرض الرض کہ فصوتحاد زمین کی طرح تم وہ بنو کیا بنو ہاں غریبوں کے ساتھ توازو کرو یہ چار اوصاف پیدا کرو گے تب تبلیغ کا مزہ آئے گا فذکر انما ان تم یہ چار اوصاف پیدا کر کے اب تبلیغ کرو حکم تبلیغ پر نصیحت کر تو سوائے کے نہیں تو نصیحت کرنے والا ہے تسلی ہے اللہ ہے بے آپ کا کام نصیحت کرنا ہے آپ ان کے اوپر تھانے دار نہیں ہیں نہ نگران ہیں کہ ان کی پٹائی کریں ہیں نہیں آپ ان کے اوپر دروگہ یا نگران مسلط بہتریق آپ کا کام ہے یہ سمجھ آ گیا آگے جی اللہ من طا پرا یہ استثناء منقطع ہے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 اللہ من اللہ وکفر رک جاتے ہیں کہ تم نہ رکا کرو کاری صاحبان کو کہ وہ بھی نہ رکا کریں کیونکہ شرط جزا ہے سب کو ملائیں وہ سمجھ رہے ہو نا بھائی جس نے منہ مو موڑا کوفر کیا اس کی سزا تو ساتھ ساتھ بیان کرو نہ رک کیوں جاتے ہو من طب اللہ وکفر فی الب اللہ اکبار یوں پڑھا کرو ان بے شک ہماری طرف رجوع ہے ان کا